سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري احل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ولفحه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين امكن ام الله لهم في الارض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 ہر قسم کی بہتری اور خیر و برکت پر قائم رہے گا جب کہ جو لوگ یا جو, جو قومیں اس حق کو پامال کر دیں گی تو اللہ رب العزت ان کے تمام حقوق پامال کر دے گے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ حق اللہ عید البادی ودو و شیخو بحی شیح اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے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 پھر اللہ رب عزت ایسے بندوں کا ایک حق خود ہی اپنے ذمہ لے لے گا انہیں کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا کے لیے راہ دیں ہر قسم کی آسانیاں اور آسودگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوں گی یہ حقوق کی ایک تقسیم ہے ایک حق اللہ کا ہے اور ایک حق بندے کا ہے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 ایک اثاس کی حیثیت رکھتا ہے اثاسی طور پر ہر کام توحید کے ساتھ منسلک ہو پھر وہ کام باعث برکت ہوگا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعامات حاصل ہوں گے جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخر سے وہ اس حدیث میں اللہ رب العزت نے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 سبب حقیقت میں ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالی کے حق توحید کی پامالی قوموں کی جو ترقی یا تنزل ان دونوں کی بنیاد کیا ہے کہ دورہ اللہ مثلا قریتن کانت آمنت مطمئن رسق اور عددم من کل مکان فکافرت بنرحم اللہ فضا کا اللہ لباس الجو بالخوف بیما کا میسن اعن اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جس بستی کو تین نعمتیں میسر تھیں کانت عامن ایک امن کی نعمت اتم اور دوسرا اطمینان کی نعمت ہر طرح کا سکون کوئی بد امنی نہیں تھی اور کوئی بے سکونی نہیں تھی تیسرا یہ تھی ہر رزق اور مکان رزق کی فراوانی اس قوم کا معاشی نظام اور اس قوم کی اقتصادی بہتری یہ تین نیندیں میسر تھیں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 یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یو تھا بلا یوسا اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے کبھی اس کی نافرمانی نہ نا کی جائے تیسری سورج جو ہے وہ اعتقادی ہے کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ تمام نیند تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اسی کی دین ہے اسی کی اطاع ہے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 اس طرح ان دو عذابوں نے اس قوم کو ڈھانپ لیا لباس جوڑ ایک بھو کا لباس بل خوف اور دوسرا خوف کا ڈر کا ہر قوم کے بنیادی طور بھی یہ دو حق ہوتے ہیں ہر قوم کو ہر فرد کو ایک تو کھانا چاہیے دوسرا امن اور سلامتی چاہیے اللہ تعالی نے دونوں عطا فرمائی تھی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 اس نظام کا حصہ بنائے کسی کا انتظار نہ کرے بلکہ خود ہی اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ بنائے ہر شخص اللہ رب الزت کا شکر گزار بندہ بن جائے اور جو شکر کی تین صورتیں ہیں انہیں اپنا لے زبان سے شکر اور عمل سے یعنی اس کی اتات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 اللہ رزت اپنی تاہد اور نصرت رحمت اور مدد کے خزانے اپنے خاص بندوں کو ادا فرماتا ہے اور خاص بندے وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی توحید کو صحیح معنی میں سمجھیں اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آزادی یقیناً ایک نعمت ہے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 چھپ چھپا کر اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی انہوں نے قبول کر لی واپس مدینہ لوٹے اور اگلے سال بارہ نو کا حج پر آئے اور نبی اسلام کے ہاتھ پر رات کی تاریکی میں بنا کے میدان میں اسلام کی بیت کی آپ نے ایک سفیر بھی ساتھ بھیج دیا مسر بن عمیر رضی اللہ عنہ اس نے دعوت کا کام کیا اگلے حج میں پچہتر نوقا گار حج کرنے آئے اور میدان میں نہ میں جبکہ پہلا روز تھا جمرہ اقبا کو جمرہ کبرہ کو کہنکریاں مار کے وہ فارغ ہوئے تو رات کی تاریکی میں نبی اسلام سے ملاقات ہوئی بیت کی اور نبی رسلام کو ہجرت کی دعوت دی اور کھلی شرائط پیش کر دی جس کو اوپن شرائط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 مکہ بھی فتح کر لیا. یہ لیلام کی شوکت اور عظمت ہے جس کی اساس اللہ تعالیٰ کے حق کی آبی توحید توحید کی اقامت مکہ آپ نے فتح کر لیا اور تاسیسی اعتبار سے توحید ہی کو اولیت دی اور ترجیح دی چنانچہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی یا نیزہ لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے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 پاک صاف کر دی اللہ کی توحید آ گئے جا الحق الحق الباطل حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یہ بتا دیا کہ باطل کب بھاگتا ہے جب حق آئے باطل ناروں سے نہیں بھاگتا ریلیوں سے جلوسوں سے اور تقریروں سے نہیں بھاگتا بلند و بالا داغوں سے نہیں بھاگتا ہاں تم حق لے آؤ باطل بھاگ جائے گا یہ اس کا فائدہ ہے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 چرانچے آپ نے عملی طور پر بتوں کو توڑا اور توحید آ گئی بیت اللہ پاک صاف ہو گیا اور پھر جناب علی کو آپ نے بھیجا لا تدع قبر مشرفا الا ولا تدع صفئی الا اللہ اے علی جاؤ بکہ میں جاؤ ایک ایک گھر ایک ایک چوک چوراہے کو دیکھو اور جہاں کوئی مورتی نظر آتی ہے کوئی بت نظر آتا ہے اسے مسخ کر کے رکھ اور جو قبرستان میں اونچی قبریں ہیں انہیں ڈھا دو سدح زمین کے برابر کر دو کتنی قبر ہونی چاہیے یہ روبے اول کی باتیں ہیں بکا فتح کرنے کے پہلے دن کی باتیں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 اور جو زمین والے ہیں ان کے کئی حقوق ہیں بس زمین والے آسمان والے کے حق کو پورا کر دیں یہ اس کی عظیم الشاہ نعمت ہے کہ اس نے ایک ہی حق عطا فرمایا قائم فرمایا انعامات بہت دی دیے لات وسو اتنے دیے کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے اس قدر دے چکے کہ تم شمار نہیں کر سکتے اور اس پر مست یہ ہے لکر تم لزی دن کو اگر صحیح شکر ادا کرتے رہو گے تو اور دوں گا اور عطا کرتا جاؤں گا مگر اس سب کے بالمقابل حق ایک ہی ہے اور بحق توحید اور تمہارے حقوق بہت سے ہیں تمہیں امن رزق سلامتی سکون آخریت خیر ہر قسم کی نعمت چاہیے سب عطا ہوں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 اور کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا اس کے بعد اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی فخر یا تنگی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی آزمائش ہوتی بندہ اگر سروخرو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے جو تارا جات ہے آخرت کے ہیں وہ اور بلند کر دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں اور فراوانی سے عطا فرما دیتا ہے نبی نبیر السلام کے دور میں توحید بھی تھی اطاعت بھی تھی مگر اللہ کی آزمائشیں آتی تھیں کبھی آرزی شکست کی شکل میں اور کبھی فخر و فاخر کی شکل میں یہ پروردگار کا امتحان تھا نبی نبیر السلام کی حدیث بھی ہے کچھ بندوں کے بڑے دراجات اولاد جنت میں تیار ہیں مگر ان کے عمل ان درجات کے مطابق نہیں ہیں چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے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 اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں پر دنیا کے آزاد اللہ کا امتحان ہوتے ہیں جن پر صبر کر لینا سرا سر اللہ کی رحمت کا موجے میں اور انسان اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے اپنے اعمال کو پرکھ کر اپنے اعمال کا اختبار کر کے چون پہ تکلیف پہنچے اپنے اعمال کو یاد کرے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی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 ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں یہ کی سنا کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کہہ دی اور نبی اسلام نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا منی رسول اللہ عمر یہ باتیں کیوں کر رہے ہو کیا تم یہ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں بس یہ سن کر خاموش ہو گئے اللہ رسول ہو اعلم آپ دیدہ ہو گئے اور اپنی زبان کی ان جملوں کو کوئی بھولے نہیں فلادے کہ مل تو امال میں نے ان جملوں کا داغ دھونے کے لیے بڑی بڑی نیکیاں کی اسی نیت سے کہ اللہ اس داغ کو دھو ڈالے جو میں نے سلح دیبیا کے موقع پر یہ الفاظ کہہ دیے تھے کیوں کہہ کہ یہ صرف صالحین کا وزیرہ اپنی زبان کی باتوں کو فراموش نہیں کرتے تھے ابو حدیف رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ان کے والد فوت ہو گئے قتل ہو گئے تھے بڑا ان کو رنج تھا بڑے ان کو دکھ تھا دکھ یہ تھا کہ میرے والد کو اگر محلت مل جاتی سمجھدار تھے اسلام قبول کر لیتے لیکن قتل ہو گئے اسلام سے محروم چلے گئے یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے بیمبر کی ندا سنائی تھی کہ میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا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 اللہ باک میں